بسم اللہ <tinyan> आगे> आगे> ایسی ہاتھ میں ٹھیک ہے and mm -hmm. خم وقل مرسداب کا السلام وہ مضمون ڈفرنٹ ڈیفرنٹ سادہ کرنا بدھون صلی اللہ رسول غری ماد فعض بلّن رضی السم الرحمٰن الرحیم رب الشرہ صدر وِسر العمرِ وخل القدم السّلم یقہ اللہ صلی اللہ سید علیہ وبارک وسلم فعض بلّہ الله الرسم اللہ رحیم برآتمن الله رسول بیداری کا اعلان ہے قطع تعلّق کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے الازینہ ان لوگوں کے لیے آحد تم جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے من المشرکین مشرقوں میں سے یہ سوری طبہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اس کی بھی ریزنز ہیں کہ بسم اللہ کیوں نہیں کیونکہ سب سے جو مستند بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن کی صورت نازل ہوتی تھی تو وہ کاتبین وہی کو بلا کے ان سے کہا جاتا کہ اس کو ایسے لکھ لو اس صورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں اتری تو اس وجہ سے اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں لکھی گئی جو سب سے غبار بات ہے وہ یہ ہے اور پھر حضرت علی سے حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ نے پوچھا کہ یہ سر توبہ کے ساتھ بسم اللہ کیوں نہیں تو اس نے کہا کہ چونکہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے اللہ کی طرف سے حفاظت ہے اس میں رحم اور کرم کا معاملہ ہے لیکن چونکہ یہ صورت تلوار کے ساتھ اتری ہے اس میں کافروں سے اور مشرقوں سے برات کا اعلان ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ رحم اور تلوار جو ہے وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تو اس وجہ سے اس صورت کے ساتھ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا یا چونکہ آیا نہیں ہے اور انزل ذکر و حافظ اللہ تعالیٰ نے خود اس ذکر کو نازل کیا ہے وہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جس طریقے سے نازل ہوئی ہے یہ صورت اسی طریقے سے لکھی گئی ہے اور یہ سور انفال بعض روایت میں کہ یہ کہ انفال کے مضمین کی کنٹینویشن ہے تو اس وجہ سے اگر آپ پہلے سے مطلب کہ تلاوت سورہ انفال کی کر رہے ہیں تو جب اس پہ پہنچیں گے سورۂ برات پہ سورے توبہ پہ تو پھر تو آپ اس کے اسٹارٹ میں بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھیں گے لیکن اگر آپ یہیں سے تلاوت شروع کر رہے ہیں جس سے آج ہم یہیں سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اس میں ابو بلّہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ رحمان الرحیم بھی پڑھیں گے لیکن اگر کنٹینیوٹی میں آ ہیں تو پھر وہ نہیں پڑھیں گے تو پھر نہیں پڑھنا ادر وائز ہوتا ہے تو وہ پڑھنا ہوتا ہے اس میں پھر نہیں پڑھنا لیکن اگر آپ ایگزیکٹلی یہی سے شروع کرتے ہیں تو پڑھنا ہے بسم اللہ بھی پڑھنا ہے تو کرتے ہوئے. تو بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں کریں گے بلکہ نہیں یہ میں, میں س... باقی صورتوں میں وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے یعنی لیٹ سے سورہ بکر اگر آپ بیچ میں سے پڑھتے ہیں نا آمن رسولوں سے پڑھتے ہیں تو اس میں وہ بسم اللہ وہ بھی نہیں پڑھتے لیکن اگر شروع سٹارٹ میں سورہ میں ہے تو اس میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہم نہیں پڑھتے ٹھیک ہے اور پھر اس صورت کے کئی ایک نام آئے ہوئے ہیں سورہ برات بھی اس کو کہتے ہیں برات یعنی برات نہیں جس کو ہم کہا بولے برات بارات کی مانی ہے بیداری کا تعلق صاف جواب دینا کافروں کو اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سلی توبہ ہے جو مشہور نام ہے چونکہ اس میں کچھ صحابہ جو غزل و تبوک کے موقع پہ نہیں گئے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے اور جن کے ساتھ پہلے نبی وسلم نے اور مسلمانوں نے مقاطبہ کیا تھا اور پچاس دن تک ان سے کوئی بات چیت اور سوشلائزیشن نہیں کر رہے تھے تو ان کی توبہ قبول ہوئی ہیں تو اس وجہ سے ان کو سلیح توبہ بھی کہا جاتا ہے اور بھی حدیث شریف میں اور صحابہ کی روایات میں اس کے بہت سارے نام آئے ہوئے ہیں اربوں میں یہ تھا کہ کسی ایک چیز کا ایک نام نہیں رکھتے تھے ہر کوئی اپنے حساب سے اس کے مطلعے کے نام رکھتا تھا اس کا ایک نام جو ہے مکشکشا آیا ہوا ہے سورہ مکشکشا مکشکشا کے معنی یہ ہے کہ یہ کفر اور نفاق سے بیزار کرنے والی صورت ہے جب آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو کافروں اور منافقوں سے ایک قسم کی بیزاری بندے کو ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بیزاری کا اعلان کیا ہے ایک نام اس سورت کا وہ ہے مباصرہ مباصرہ یہ ہے کہ کافروں اور منافقوں سے سطر کھولنے والی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کھول کے بیان کیا ہے پہلے تو منافق مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں بھی ہوتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن اس صورت میں ان کی حقیقت کو کھول دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں کیونکہ غزل طبیق میں جو لوگ نہیں جا رہے تھے تو وہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف بہانے کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ بی بی تھی کوئی کہہ رہا تھا طبیعت ٹھیک نہیں تھی کوئی کہہ رہا تھا فصلیں تیار تھی ٹھیک ہے اور ایک نے تو یہاں تک کہا تھا جد بن قیس جو تھے وہ آگے آئے گا ان کا واقعہ بھی کہ اس نے تو کہا تھا کہ امن ہوں میں یا کول و زنلی ان میں سے بعض ایسی بھی جو کہہ دے کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دیں شامیوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں عورتیں میں وہاں چلا, جا چلا جاؤں گا تو دل کا بڑا کمزور ہوں تو میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو ایسے ایسے بہانے وہ کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پردے کو کھینچ لیا اس صورت میں اور ان سب کو ایکسپوز کر دیا اس وجہ سے مباصرہ بھی کہا جاتا ہے منکلا اس صورت کا ایک نام سور منکلا ہے انتقام لینے والی اللہ تعالی نے کافروں سے اس میں انتقام کی بات کی ہے اور ان کو سزا کی بات کی ہے تو اس کا ایک نام یہ منکلا ہے اور اس طریقے سے مدمدمہ تباہ کرنے والی ہے کلیئر حکم دیا گیا ہے کہ قاتل کیفر سارے کافروں کو قتل کرو اور اس طریقے سے یعنی اس میں مدمدمہ نام بھی اس کا آیا ہوا ہے اور اس کا نام ایک فاضح آیا ہوا ہے فاضحہ فاضحہ فضیحت کرنے والی یعنی کسی کو برا بلا کہنا کافروں کو اس میں برا بلا کہا گیا ہے ان کی برائی بیان کی گئی ہے تو اس کا ایک نام سورہ فاضحہ تو اس طرح مختلف نام اس صورت کے احادیث میں اور روایات میں آئی ہوئے ہیں اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہر مطلب کہ آیات ایک سیکوینس میں وہ کلیئر رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر گئے پچھلی پس صورت میں سوریہ انفال جو ابھی ختم ہوئے ہیں اس میں پورا غزل بدر کے وہ واقعات وہ سارے ذکر ہوئے اور پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ جو معاہدے ہوئے مسلمانوں کے تو کافر لوگ کر رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ ختم کرنا ہے تو اللہ سوا ان کو جو معاہدہ ہے وہ پھینک دو ان کی طرف یعنی ختم کر دو لیکن اللہ سوا پہلے سے بتا دو کہ ہم یہ معاہدہ ختم کرنے والے ہیں کسی کے ساتھ معاہدہ ہو تو اچانک اس پہ حملہ نہیں کرنا اچھا تو صلح ہدی بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھوڑی سی بات تفصیل سے ہوگی لیکن ٹرائی ٹو اور اس سے پورا بیک گراؤنڈ آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ سمجھنے میں جب ہم پڑھیں گے تو بہت رہے گی آسانی کے موقع پہ بہت ہی مسلمانوں کے لیے بظاہر ذلت شرائط شرائطی ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے اور دس سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی اور یہ بھی کہا گیا کہ جو قریش کے علاوہ قریش تو مکہ میں تھے لیکن باقی بھی بڑے چھوٹے چھوٹے شہر تھے قبیلے تھے ٹھیک ہے جو مکہ سے باہر بھی رہ تھے ان کو بھی اختیار دیا گیا کہ اگر وہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ معاہدے بننا چاہتا ہے اگریمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ادھر اور اگر کوئی کافروں کے ساتھ قریش والوں کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو ان کی بھی اجازت ہوگی اور ایک دوسرے کے مطلب کہ وہ نہیں کریں گے دس سال آپس میں بھی لڑائیاں نہیں کریں گے ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے تو کوئی اس کو سپورٹ بھی نہیں کرے گا تو یہ ساری شرائط مور دین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو شرائط اس کی تھی ہم تو چند ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی کیا پھر ڈیٹیلس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سال واپس چلے گئے عمرہ نہیں کیا اگلے سال سات ہجری میں پھر واپس آئے عمرہ بھی کیا تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ قبائل نبی کریم صُلیہ صلی وسلم کے ساتھ الائڈ ہو گئے الائنس بن گئے اور کچھ قریش خانوں کے ساتھ جیسے بنو خزاں بونو خزاں ایک قبیلہ تھا بڑا قبیلہ تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قریش والوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم آپ کے الائز ہیں ہر اس میں ساتویں ہجری میں عمرہ کرنے کے بعد نبکن السلم تشریف لے گئے مدینہ واپس تو چند مہینوں کے بعد بنو بکر اور بنو خزاں کی بہت پچھلی دشمنیاں چلی آ رہی تھی تو انہوں نے رات کی تاریخی میں بنو خزاں والوں پہ حملہ کیا قریش نے ان کو تلواریں دی ان کو سپورٹ کیا اور ان کا خوب خون بہایا قتل عام کیا تو اس میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ آپ تو ہمارے علاج ہیں اب ہماری سپورٹ کیجئے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے معاہدے میں اور کافروں نے یہ معاہدہ توڑ دیا ہے قریش قریشی مکانی ہم پہ حملہ کر کے تو ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا رات کے طریقے میں یہ حملہ ہوا تھا اگلے دن جب پتہ چل گیا تو ابو سفیان نے گوڑا پکڑا اور دوڑے دوڑے مدینہ چلے گئے اور سب لوگوں سے مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تھی بنو خزاں کی طرف سے نبی کریم اسلم نے کہا انہوں نے بہت ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ ہم لے کی کیونکہ ایلائنس تھے تو ایلائنس کا تو بدلہ لینا ہی تھا اور انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا دس سال انہوں نے انتظار نہیں کیا ایک سال کے بعد انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر رکھی تھی ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ اب کچھ بڑا واقعہ ہونے والا ہے اس نے ایک بندے سے دوسرے بندے سے کیونکہ سارے جو مسلمان ہوئے تھے جہاں سے مہاجرین گئے ہوئے تھے تو یہ سارے ایک ہی لوگ تھے قریش کے لوگ تھے اور ساتھ والے تھے تو ایک کی سفارش جڑوانے کی کوشش کی دوسرے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو جائے اور معاملے کو ٹال دیا جائے لیکن کوئی بات کارگر نہیں ہوئی اور وہ آ تو وہاں سے نبی کریم صُلو اسلم نے دس ہزار کا لشکر تیار کیا اور ان کے سر پہ پہنچ گئے اور یہ آلریڈی غزو بدر میں اوہد میں خندق میں اور اس کے بعد جو چھوٹے موٹے واقعات ہوئے تھے ان سب میں ان کو مسلمانوں کی اسٹرینتھ کا اور اللہ کی مدد کا پتہ تھا تو بالکل مکہ جو ہے وہ بغیر ریزسٹنس کے فتح ہوا لیکن بہت سارے مرلے کے مکہ کے ارد گرد والے علاقے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فتح مکہ کے بعد واپس چلے گئے ٹھیک ہے پھر نو ہجری میں نو ہجری میں یہ واقعہ ہوا کہ لاسٹ ٹائم بھی وہ درس میں بتایا تھا قصبۂ موتک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا موتک کی طرف وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ شرارت کر رہے تھے تو ان کے خلاف تین ہزار کا لشکر بھیجا اور اس کے خلاف وہ دو لاکھ لوگ نکل تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر بن رواح کی شادت ہو جائے زید بن ہارثق کی شادت ہو جائے تو عبدالبنِ روا آگے آ جائیں اور اس طریقے سے وہ تین صحابہ کا جوتا تو اس میں جو کیسر روم تھے رومن امپائر کے جو ہیڈ تھے ہرکولیس جس کو ہر عقل اردو میں کہتے ہیں ہرکولیس اس کو ان دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا خط بھی بھیجا تھا یعنی فتمک کے بعد اور اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو وہ خط لکھ کے کہ آپ لوگ اسلام لے آئے کس طرح کے نام لکھا تھا ہرکولیس کے نام لکھا تھا جو رومن امپائر کے پاس تھے تو ان سب کے نام خط لکھے تھے اس وقت تو وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن انہوں نے پھر یہ اس جنگ میں غزوہ موتا کی جنگ میں ان کو موتا والوں کو سپورٹ کیا تھا یارمو کا جو علاقہ ہے یا جوڈن کا جو علاقہ ہیں اس میں یہ جنگ ہوئی تھی وہ تین ہزار نے دو لاکھ کو شکست دی تو ان لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسی مطلب کہ پاور ہے کہ تین ہزار لاکھ کو شکست دے دیتے ہیں تو ہرکولیس وہ تیاری کر رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ اس کو پتہ چل گیا کہ کیسے روم تیاری کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ میں کہہ دیا کہ مسلمانوں آپ لوگ بھی تیاری شروع کر دے تو اور یہ بہت بڑا مارکا ہے کیونکہ رومن امپائر آج جیسے آج, آج امریکہ سمجھے اس وقت بالکل مطلب کہ یہ سچویشن دو سپر پاور تھے ایک کیسا بولتے تھے پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر اور کتنا بڑا علاقہ وہ کئی دفعہ عظرس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کتنا بڑا علاقہ تھا ان کا سیریا ایجپٹ اور جارڈن اور پیلسٹائن ٹرکی یہ پورا رومن امپائر تھا ٹھیک ہے اور بہت جلپ اور مطلب کہ سارے وسائل یہ عرب تو صحرا کے لوگ تھے بدو لوگ تھے ان کو تو کوئی پوچھتے بھی نہیں گئے اس وجہ سے کبھی انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی نبی کریم صحیح اسلم نے صحابہ سے کہا کہ تیاری پکڑو تیاری کر لو اور بالکل سخت گرمی کا زمانہ جون جولائی کا زمانہ اور اس میں کھجور کی فصلیں پکی ہوئیں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے کہ سالی رہی کافی عرصہ خشک سالی رہی بارش ہی نہیں ہوئی تھی اور ادھر فصلیں تیار تھی بہت گرمی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ تیاری پکڑو اور کافی مسلمان تقریباً تیس ہزار مسلمان تیار ہوئے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے بیس دن تک وہ جو غزل و ہے اس علاقے کا محاصرہ کیا اس دوران کچھ لوگ جو منافقین تھے وہ کل کے سامنے آ گئے وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے اور جو قریش مکہ تھے دوسرے لوگ تھے جو کچھ تو مسلمان ہو گئے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے یا دوسرے قبائل عرب کے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ اس میں تھے کہ اب دیکھیں مسلمان تو پہلے ہمارے ساتھ لڑتے تھے اب جب ان کا مقابلہ اتنی بڑی قوت کے ساتھ ہوگا تو ان کو بھی بالکل کچل کے رکھ دیں گے تو وہ بھی مطلب ہے کہ باتیں بھی کرتے تھے اور سپورٹ بھی جن کی جہاں پہ ہو سکتی تھی وہ بھی مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے تو اس کے بعد وہ غزب تبوک کی جنگ تو پیش نہیں آئی کچھ علاقے مسلمانوں نے جو چھوٹے چھوٹے تھے جہاں ریزسٹینس ہوئی وہ فتح کیے اور کیسر روم جو ہے وہ اپنے لشکر کو پیچھے لے گیا اس کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو وہ جنگ ہوئی نہیں غزبہ ہوا نہیں لیکن بیس دن مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا اور بہت سختی کا وقت تھا پانی کی قلت خوراک کی قلت چند ایک کھجور پہ ڈیلی کا گزارا ہوتا تھا ٹھیک ہے بہت تھوڑے توڑے خوراک پہ وہ بھی ایک ایک مدلے کہ گھوڑے پہ یا اونٹنے پہ دو دو صحابہ کی باری لگی ہوتی ہے ایک پیدل چلتا ہے ایک اس پہ سوار ہو جاتا ہے جس طریقے سے تو بہت مدلے کہ وہ سختی کا وقت تھا تو اس سے مسلمان جب واپس آ تو پھر اب یہ ٹائم تھا کہ اب اسلام کو انفورس کیا جائے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی سور برات یہ نو ہجری میں یعنی آخری صورت میں سے دس ہجری میں تو پھر اسلام کی آخری وہی ساری آگے اندینہ ہندۂ اسلام لیکن یہ آخری صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی ہے سورۂ تو بالکل نو ہجری کے آخر میں یہ نازل ہوئی اور اس میں پھر کہا گیا غزب تبوک میں جو مسلمان نہیں گئے تھے ان کے بارے میں بھی جو منافق تھے ان کے بارے میں بھی حدیبیہ کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے صورت میں اور پھر کافروں کے لیے یہ آرڈر کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ اب مکاتح ہے اب ان کو یہاں سے نکالنا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بری ہے اب یہ مکمل نہیں رہے عرب میں یہ جو مین علاقہ ہے اس میں یہ کافل نہیں رہیں گے یہاں سے ان کو نکالنا ہے تو دس ہجری میں سوری نو ہجری ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکعٰ میں یہ یہ ہوا ذکعٰ کی شروع میں غز و تبوک سے واپسی ہوئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے قافلہ بھیجا اور حضرت بکر کو امیر حج فضی الحو کو امیر حج مقرر کیا اور اس سے کہا کہ آپ جائیں اور وہاں پہ نبی کریم وسلم خود کیوں نہیں آئے پہلے حج میں اسی سال حج کی فرضیت ہوئی تھی تو پہلی حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رہا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہاں پہ کفار بھی آتے ہیں حج میں کفار بھی آتے تھے حج کی یہی دن تھے ارفا پہلے بھی مطلب کہ کافر بھی جمع ہوتے تھے وہ بھی حج کرتے تھے ٹھیک ہے جو قریش مکہ وغیرہ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نہیں آئے کہ قریش ایک ننگا طواف کرتے تھے ننگے آتے تھے اس کو لباس میں آنا وہ گناہ سمجھتے تھے تو وہ ان کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا لیکن یہ آیات سورہ برات کی نازل ہوئی یہ جو پہلی آیات ہیں تو پھر ابو بکر صلیقہ النوع کے بعد حضرت علی کو بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جا کے یہ آیات میری طرف سے قرآن کی وہی یہ آیات لے کے جاؤ اور وہاں کافروں میں یہ اعلان کر دو تو ابو بکر صلیقہ کے ساتھ وہ ایک مقام پہ ملے فجر کی نماز کے وقت تو نبی کریم وسلم نے اپنی اردنی دی ہوئی تھیں تو اس کی جو آواز آئی اونٹی کی آواز تو بکر صدیق لنوں کو احساس ہوا کہ یہ تُن میرے آقا کیوں اونتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ جب آئے تو حضرت علی تھے بد الطن حضرت البکر نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا آپ آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے یا معمور یعنی آپ لیڈ کریں گے لیڈرشپ میری ہے اور آپ ویسے کچھ پیغام دینے آئے اس نے کہا نہیں میں معمور ہوں امیر بن کے نہیں آیا خود پہ ابھی وہی آئی ہے اور یہ میں کچھ مطلب کہ پیغام کفار مکہ کو یا قریش والوں کو یا مکہ والوں کو یہ پہنچانا چاہتا ہوں اور جو اس کے ساتھ والے علاقے ہیں تو پھر اس میں حج کے دوران عرفہ کے دن ابو کرس ذکر انہوں نے لوگوں کو حج کے احکام سکھائے اور پھر حضرت علی رت انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں یہ تیس آیات سنائیں اس کی سورہ توبہ کی اور کہا کہ مجھے وسلم نے چار چیزوں کا حکم دیا ہے کہ چار کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں اس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجائیں پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ براتوں من اللہ و رسولی کہ اب مشرق کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں وہ ختم ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے اور ان کو چار مہینے کا وقت آگے آ رہا ہے کہ چار مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان سے کوئی معاہدہ نہیں چار مہینے یہ زمین میں گھوم پھیر لیں لیکن چار مہینے کے بعد ان کو یہ علاقہ جو ہے وہ خالی کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اب اس کے بعد جو اطواف ہے وہ نہیں ہوگا برہن ن طواف کوئی نہیں کرے گا نیک اور اس کے بعد یہ کہا کہ مومن ہی صرف مومن ہی صرف جنت میں جائیں گی یہ اللہ کا حکم ہے اب کافروں کا کوئی ایمان یا کوئی ایسی چیز یہ بھی تو اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر بتوں کو پوچھتے ہیں تو زلف اللہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں تو شرک کرتے تھے تو شرک کے لیے بھی مطلب کہ راستہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے تو یہ پیغام حضرت علی اللہ نے ان کو پہنچایا اب اس میں دیکھیں کس عادت میں کہا جا رہا ہے کہ براۃمن اللہ و اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے قطع تعلق کا اعلان ہے صاف جواب ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے آحت من المشرقین جو مشرک تھے جن کے ساتھ آپ کے معاہدے ہیں اب کن کے ساتھ معاہدے تھے قریش کے ساتھ جو معاہدہ تھا حدیبیہ کا کہ دسل دس جنگ نہیں ہوگی وہ تو انہوں نے توڑا تھا تو یہاں پھر مطلب ہے کہ اس کی کینسلیشن کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ اور قبائل تھے کچھ اور قبائل تھے کہ جن کے ساتھ معاہدے تھے کسی کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا اور اس میں ٹائم پیریڈ فکس نہیں تھا کہ ایک سال کے لیے دو سال کے لیے ٹھیک ہے کسی کے ساتھ چار مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے معاہدہ تھا کسی کے ساتھ سال کا معاہدہ تھا تو ہر قبیلے کے ساتھ ڈفرینٹ معاہدے تھے تو ان سے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب جو مشرق ہیں کافر ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا اب کوئی معاہدہ نہیں رہے گا سارے معاہدے جو ہے وہ ختم کیے جا رہے ہیں اور کتنا ٹائم دیا جا رہے ہیں فصیح فل ارد ارب اطاش تم زمین میں گومو پیرو اس ملک میں رہو ارب تاش چار مہینے یہ نہیں کہ اچانک ان سے کہا گیا کہ اوور دا نائٹ ساری چیزیں خالی کر دو نہیں ان کو ٹائم بھی دیا چار مہینے کا ٹائم دیا اور یہ کہ آزادی سے گومے پیرو دیکھو سب کچھ کر لو اپنے لیے جگہ ڈھونڈو ٹھیک ہے فور منتھس کا ٹائم ان کو دیا گیا کہ آپ چار مہینے اس ملک میں رہے گا پھرے سیاحت سے ہے کہ یعنی آپ کھلے ڈلے، کہیں بھی جانا چاہتے ہیں چار مہینے جا سکتے ہیں مجزلہ <اللَّه> اور تم جان لو کہ بے شک تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے کتنی بھی تم اپنے قوتوں کو جمع کرنا چاہو کچھ بھی کرنا چاہو تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے کیونکہ حضرت علی رد نے جب کہا کہ اے وہ کافروں کے ساتھ سارے معاہدے کینسل ہے اور یہ بھی کہا کہ اس سال کے بعد یہ حج کو نہیں آ سکیں گے نیکسٹ ایئر کوئی جو مشرک ہے کافر ہے وہ حج کو نہیں آئے گا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معاہدے ویسے بھی ختم ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار اور نیزوں کے علاوہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو کافر مطلب کہ اس وقت بھی اس میں تھے تو کہا جا رہا ہے ان کو کہ تم کتنی بھی اپنی زوم میں ہو گمنڈ میں ہو لیکن موج ذیل تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ون اللہ مخزل کافری اور بے شک اللہ تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے رسوا کر کے رہے گا۔ وا اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر اور اللہ اور اذان من الله ورسوله اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے اذان آزان کہتے ہیں جیسے نماز کے لیے اذان ہے سنا دینا کوئی بات کسی کے کانوں میں پہنچا دینا جیسے ہم کہتے ہیں کہ کان کھول کے سن لو تو یہ اذان من الله سب کان کور کے اللہ کی یہ آواز سن لے یہ اعلان سن لے وہ رسولی اور یہ اعلان رسول وسلم کا بھی ہے کیا اعلان ہے یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن یعنی عرفہ کے دن عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا عمرہ کو اور جو حج ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا تھا ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو جمعے کے دن حج آئے تو اس کو حج اکبر لیکن شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جمعے کے دن حج ہو تو اس کو حج اکبر کہا جائے گا باقیوں کو حج ازغر کہا جائے گا عمرہ کے لیے حج ازغر اور عام حج جو ہوتا ہے عرفہ کا دن اور آگے نہر کا دن پھر اس کے لیے حج اکبر کہا جاتا ہے ہاں یہ لکیلی اینڈ ورچولی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کر رہے تھے اگلے سال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں حج کیا تھا تو اس سال جو حج کر رہے تھے تو عرفہ کا دن جمعے کو پڑ گیا تھا لیکن یہ تو چونکہ نو ہجری کی بات ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کو حج کے دن یعنی ارف کے دن اور کئی سرین نے کہا کہ نہر کے دن ان اللہ بری امن المشرقین کہ بے شک اللہ تعالی بیزار ہے کافروں سے وہ رسول اور اللہ کے رسول بھی بیزار یعنی یہ اعلان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے ان سب کے لیے کہ ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان مسلمانوں کے دوست کافر کافروں کے دوست اب اب کافروں اور مسلمانوں کا آپس میں کوئی وہ نہیں فین تب تم ہے فین تو تم اگر تم توبہ کرو فوا خیر الرکو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے یہ نہیں کہ دروازے بند کر دیے کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تم نے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالا تین دفعہ ان پہ کشی کی نہیں اگر ابھی بھی توبہ کرو گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے وہ ان اور اگر تم منہ پھیر لو حق سے منہ پھیر لو اللہ رسول کے حکم سے منہ پھیر لو فعالم الکم غیر موج اللہ بس جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تھکا نہیں سکتے و بشیر لذین کفرو بے علی اور بشارت دو انفارم کر دو ان لوگوں کو جو کافر ہیں بہت بڑے دردناک عذاب کے ساتھ یعنی عذاب کے ساتھ تو مطلب ہے کہ وارننگ دی جاتی ہے نا ونزر کہنا چاہیے تھا کہ ان کو مطلب کہ آگاہ کرو تنبیہ کر دو کہ اللہ تمہیں بہت سخت عذاب دے گا لیکن یہاں بشارت جیسے زخموں پہ نمک چڑکنے والی بات ہوتی ہے یہ تکلیف کے لیے بھی ان کو بشارت کہا گیا بشارت تو گڈ ٹائڈنگز ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ یہ لفظ اس وجہ سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم تو اپنے اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو تو پھر یہ چھک لو جیسے مطلب کہ اس ابو جہل کے بارے میں ہے کہ ذخ ان کا عزیز الکریم وہ اپنے آپ کو کریم کہا کہا کرتا تھا تو کیا وقت مطلب میں جب اس کو عذاب دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ ذک چھک لو انک کانت العزیز الکریم تم تو اپنے آپ کو بڑا عزیز عزت والا اور کریم بڑے شرف والا کرامت والا سمجھتے تھے اب عذاب کو چھک لو اس طریقے سے مدبین کو بشری الزینہ کا فروغ بن علیم کہا گیا الزینہ آحت من المشرقین اور پھر ایکسیپشن ذکر ہو رہی ہے کہ مگر وہ لوگ آحت من مشرقین جن کے ساتھ مشرقین میں سے آپ لوگوں کا عہد ہے کچھ لوگ لوگوں کے ساتھ عہد ایسا تھا کہ انہوں نے تم علم انہوں نے اس عہد میں سے کچھ کمی نہیں کی اللہ آہد تم نل مگر وہ لوگ مشرق میں سے جن کے ساتھ تمہارا عہد ہے اور نے اس میں کوئی کمی نہیں کی کوئی نقصان نہیں کیا اور تمہارے اوپر اور کافروں کی مدد نہیں کی یعنی اگر کسی جنگ میں کسی مارے کے میں آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہوا تو انہوں نے آپ کے دشمنوں کو سپورٹ نہیں کیا اہداً کسی کو بھی فاطم عہد ہم پس ان کے ساتھ ان کے عہد کو کانٹریکٹ کو جو پیس کانٹریکٹ ہے پیس ٹریٹی ہے اس کو مدلے کہ پورا کرو یہ <سؤال> کون لوگ تھے جیسے ذکر ہوا تھا کہ کچھ قبیلے قریش کے تھے اور کچھ کے ساتھ باقی قبیلوں کے ساتھ عہد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ لوگ تھے بنو کنانہ کے بنو زمرہ اور بنو مدلج یہ دو قبیلے ایسے تھے بنو کنانہ کے کہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبے ٹائم تھا ایگریمنٹ تھا اور اس میں ابھی نو مہینے رہتے تھے نو مہینے ان کے ساتھ جو عہد یہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ عہد تھا اور اس میں بھی نو مہینے رہتے تھے اور انہوں نے کبھی مسلمانوں کے ساتھ کسی لشکر کشی میں کسی چیز میں کافروں کی مدد نہیں کی تھی تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر اور وہ مشرک ٹھیک ہے جن کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے لیکن انہوں نے نہ تو معاہدے میں کوئی کمی کی اور نہ آپ کے دشمنوں کو سپورٹ کیا آپ کے خلاف کسی جدوجہد میں حصہ نہیں لیا تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ فاطم و اِلحم تو ان کے ساتھ ان کا عہد جو ہے جو کانٹیکٹ ڈیوریشن ہے اس کو پورا کرو ان کو نو مہینے کا ٹائم دیا گیا اور باقیوں کو چار مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا اعلیٰ مدت ان کی مدت تک ان اللہ حب المطقین بے شک اللہ تعالیٰ تقوع والوں کو پسند کرتے ہیں یعنی اس میں بھی تقوا کا ذکر جنگ کے حالات چل رہے ہیں لیکن اللہ کا حکم جب سامنے آئے تو اللہ کے حکم کو آگے کرنا اپنی خواہشات کو پیچھے کرنا اللہ کی مرضی پہ چلنا یہی تقوا ہے جس چیز سے منع کیا جا ہے بس اس سے منع ہو جاؤ ٹھیک ہے یہی تقوا ہے فیضحل اشہر الحرم اور جب گزر جائے چار مہینے فخ المشرقین حیث وجدم پر پس قصف قتل کرو مشرقوں کو حیث وجم جہاں بھی تم ان کو پاؤ وقوح ان کو پکڑو وق سروح ان کو قید کرو وق ادو لحم کُلدہ اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ میں بیٹھ جاؤ ان کی طاق میں وق ادو بیٹھ جاؤ لہم ان کے لیے اللہ مرصد ہر گات کی جگہ یعنی ہر راستے میں جس راستے سے یہ گزر رہے ہوں تو سارے راستے بھی ان کے بلاک کر دو کے بعد یہ توبہ کرے وہ قام الصلح اور نماز کو قائم کرے وہ تو اور زکات دیں سے پھر ان کا راستہ چھوڑ دیں ان اللہ غفور الرحیم چار مہینے ان کو دیے گئے دس ذالحجہ کو اعلان ہوا یا نوز ذالحجہ کو عرفہ کے دن یا اگلے دن میں نے ابھی بھی اس کو ریپیٹ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ چار مہینے کے بعد آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں ٹھیک ہے تو ان کو چار مہینے دس ربیع اسانی تک دیے گئے جو باقی کافر تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا یا انڈیفینٹ ٹائم کے لیے معاہدہ تھا اس میں کوئی ٹائم کا تعین نہیں تھا تو ان سب کے لیے پھر یہ ہے کہ یہ چار مہینے گزر جائیں اشہر الحرم باقی تو ویسے جو شہر الحرام ہوتے ہیں وہ رجب ذکع ذیلج اور محرم یہ چار مہینے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام میں بھی ان کی بڑی حرمت ہے اور اس میں وہ پہلی صورتوں میں گزر بھی چکا تھا کہ شہر الحرام ہے بے شہر الحرام ٹھیک ہے کہ شہر حرام جو ہے وہ چار مہینوں کا ذکر ہوا تھا لیکن کافر اگر اس میں آپ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لڑائی کر سکتے ہیں اور ان میں بھی کافروں کے ساتھ لیکن ویسے حرمت والے مہینے ہیں کافر بھی, بھی اس میں نہیں لڑتے تھے تو ایک تو وہ اشور الحرام ہے لیکن یہاں جو اشور الحرام سے مراد ہے کہ یہ چار مہینے جو حرمت والے ہیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ پورا چند ضلح سے لے کر نیکسٹ چند محرم تک پھر مطلب کہ محرم کے بعد سفر پھر ربیع الاول رائٹ پھر ربیع ثانی دس تک یہ ٹائم ختم ہوتا تھا تو چار مہینے ان کو ٹائم دیا گیا کہ اس میں بس آپ اپنا بندوبست کر لیں اور یہاں سے پھر آپ کو نکلنا ہے نہ ہو تو تلوار پہ ہماری درمیان فیصلہ کرے گی اور حکم دیا کہ فخ طلوع ہے سوج ہے میں مشرقوں کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ ان کو ٹھیک ہے پھر اس کے لیے کوئی مطلب کہ جائے پناہ نہیں وہ خزو ہم ان کو وق ہم ان کو قید کرو وق اُل الحمد مرصد ہر گات میں ان کے لیے بیٹھ جاؤ جہاں سے آپ کا بس چلے ان کو بے بس کر دو کیونکہ یہ ہوتا ہے نا دیکھیں کہ آپ نے ایک حق چیز کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بعض اوقات فورس یہ جو ہماری مطلب کہ اس میں یہ نارمل ہوتا ہے کہ اگر وہ کمران سست ہو جاتے ہیں نا لیزی ہو جاتا ہے سلگش ہو جاتا ہے اپنے پاور کلوس لوز کرتا ہے کنٹرول کلوس لوز کرتا ہے تو اسے ساری چیزیں ضائع ہو جاتی تو کبھی کبھی سخت ڈیسیجن بھی لینے ہوتے ہیں اور وہ پھر پورے عالم اسلام کے لیے کہ نبی وسلم اس وقت یہ سختی نہ کرتے یا اللہ کی یہ سختی کا حکم نہ آتا تو پھر کفر پنپتا اور اسلام جو ہے پوری دنیا میں نہ پھیلتا تو اس وجہ سے مطلب یہ کہا گیا کہ سختی بھی یہ اسلام کے لیے ہی ہے تو سختی بھی جائز ہے ان کو قتل کرو ان کو قید کرو اور ان کی گات میں بیٹھ جاؤ راستے ان کے بلاک کرو جو بھی مقاتیا کر سکتے جیسے سماؤں، سماؤں ابن نسال یہ اس کے نجب کے علاقے کے یا ماما کے علاقے کے بڑے سردار تھے وہ آئے تو ایک اس میں پکڑے گئے مسجد میں مین نبی کرمسلم نے اس کو باندھا اور روز پوچھتے تھے کیا حال ہے اور وہ بہت زیادہ کھانا کھاتے تھے سات بندوں کا کھانا وہ ایک بندہ کھاتا تھا سردار ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں میں مطلب ہے کہ آپ کیا ہو کم نازل نبی کرمسلم تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ تین دن کے بعد نبی کریم نوکری نے کہا کہ اس کو کھول دو تو تین دن کے بعد اس کو کھول دیا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اور پھر جب کھانا کھانے بیٹھ گیا تو صرف ایک بندے کا کھانا کھایا ٹھیک ہے تو پھر نبی کریم نوکرینسلم سے پوچھا گیا کہ پہلے تو یہ بہت زیادہ کھانا کھایا کرتا تھا اب تو بہت کم کھا رہے تھے نکریم نے فرمایا کہ مومن جو ہے ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے پھر وہ اتنے بڑے سردار تھے کہ وہ یماما سے پورے گندم کی سپلائی مک کو ہوتی تھی اس نے کہا کہ اب میں اسٹاپ کروں گا یہ یہ ایک گندم دانہ بھی اب کافروں کو جو ہے وہ نہیں پہنچے گا تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ پھر بلاکڈ بھی ہو سکتی ہے کافروں کی اگر مسلمانوں کے ساتھ وہ جنگی حالت میں ہو تو پھر ہر ہربا استعمال کیا جا سکتا ہے فینتابو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان کے لیے ایکزٹ رکھا ہوا ہے اور وہ ایک ایکسپشن رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک اللہ کے بندے ہے کافر بھی اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے پھر بھی ایکزٹ رکھا جا رہا ہے کہ اگر تم توبہ کرو واقع زکات اور نماز قائم کرو اور زکات دو فخلو سے بھی اگر یہ لوگ ایسا کرنے لگے تو ان کا راستہ پھر چھوڑ دو یعنی پھر ان کے ساتھ لڑو نہیں ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں رحم فرمانے والے ہیں اسی آیت کو بنیاد بنا کے جب نبی کریم السلام کے رحلت کے بعد نبی کریم السلام کے پردہ فرمانے کے بعد جس وقت منکرین زکوۃ کچھ لوگ ایسے مطلب کہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم زکوات نہیں دیں زکوٰۃ نکالیں گے لیکن امیر المنین کے پاس نہیں بھیجیں گے ان کو ہم خود ہی تقسیم کریں گے اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے زکوۃ کلیکشنز اور اس کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہے وہ اس کے کئی ایک مصارف ہیں اور ان کے علاوہ بھی گورنمنٹ سٹیٹ اس کو خرچ کر سکتی ہے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا تو اس نے کہا کہ نہیں اکام اثرات کے ساتھ آ تو ہے تو اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مطلب ایک اس کی ان کی نماز بھی قبول نہیں کیونکہ نبی کرم السلم نے فرمایا سصاف حدیث ہے سساف عدیظ سے کئی کتابوں میں آئی ہوئی ہے بخاری میں بھی ہے دوسروں میں بھی کہ ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرو زکوات دو جو زکوات نہیں دے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو زکوات نہیں دے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں اور جب نماز قبول نہیں ہے تو ایمان بھی قبول نہیں یعنی کسی ایک جس کا انکار کرنا عمل کے ساتھ یا زبان کے ساتھ تو وہ ایک ہی چیز ہے تو اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس وجہ سے وہ بکر نے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا رجوہ نے یہاں تک کہ اس وقت سارے لوگ مرتد ہو رہے تھے اور اس نے جو ہے مسلم کزاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسلمانوں پہ لشکر کشی کے لیے لشکر تیار کر رہا تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے صرف زکوۃ کا انکار کر دیا تو حضرت عمر تک جیسے صاحبی نے کہا, کہا کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں ٹھیک ہے اور ان کے خلاف لشکرکشی نہ کر لیں اور باقی حالات ٹھیک ہو جائے اس نے کہا کہ کفر میں تو بڑے دلیڑ تھے اب اسلام میں کیا ہو گیا آپ کو اگر مدینہ میں بیڑی آ کے مجھے اٹھا کے بھی لے جائیں نا میں اکیلا بھی رہ جاؤں تو تب بھی یہ میں اس کے خلاف جو ہے وہ لشکرکشی کروں کیونکہ زکوٰۃ اور نماز کو الگ نہیں کیا جا سکتا آج بھی ہم پھر دیکھ لیں کہ کتنے مسلمان جو ہے جو زکات میں ڈنڈی مار رہے ہیں پہلے تو صحیح حساب نہیں کرتے ایک ایک چیز کا اس میں حساب کرنا ہے آپ کا اگر سپوز ایک لاکھ زکوات کی رقم بنتی ہے آپ نے ننانوے ہزار نو نکال دی اور ایک روپیہ بھی کم نکالا تو آپ کا وہ بھی قبول نہیں ہے تو وہ آپ ایک روپیہ کی وجہ سے وہ پوری زکوات کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں تو بالکل اس کا پراپر حساب کر کے کیونکہ نماز اور زکوۃ میں کوئی فرق نہیں ہے کئی سو دفعہ یہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ ایک ساتھ ہی آیا ہوا ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں رحم فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بھی مفرت فرمائے اور ہمارے اوپر بھی رحم صلی اللہ تعالیٰ اللہ محمد کیا ہے کافلوں کی توبہ کیا ہے وہ ایمان قبول کریں ایمان لے آئے کی توبہ یہ ہو توبہ رجوع کو کہتے ہیں پلٹنے کو کہتے ہیں کہ آپ جس حالت میں ہیں اس سے آپ پلٹ جائیں اللہ حافظ